انتہائی اہم مضمون ہیں جن کا جن کا ذکر مالک کائنات نے کیا ہے پہلا مضمون اللہ رب العزت کا ذکر دوسرا مضمون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خاتم النبیین ہونا ان کا آہری نبی ہونا اور تیسرا مضمون عورتوں کا پردہ کرنا ہے چوتھا ایک اور اہم مضمون بھی صورت میں مشہور ہوا ہے مضمون ہے سورہ احزاب کا نام جس عنوان کے اوپر رکھا گیا ہے یعنی غزو احزاب تو میں ان تینوں چاروں مضامین کے حوالے سے اپنی مفخر گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ رب رقل شاعر ماتے ہیں یا الذین منسکر اللہ ذکر کسیم و سب بکرتم وسیلہ اہ لوگوں اللہ رب الدب کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کیا کرو اللہ رب الدب کا ذکر کرنا یہ انتہائی اعلیٰ اور انتہائی آسان عبادت ہے مالک کائنات مومنوں کے فضب کو بیان کرتے ہیں کہ مومن وہ ہوتے ہیں اللہ دینکرون اللہ کی یامن وق ادم والا جنوب ہند تو جو اللہ رب العزت عگت کو اٹھتے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں بیٹھتے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں لیٹتے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں <coughs> ان کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی <coughs> اللہ رب العزت کے ذکر سے عالی نہیں ہوتا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ عالی ہے علاء النبی قم بخیر عمالی گم اذکا عمدہ ملکی گن وارفائی و خیر من انفاط الصحتِ الور خیر الحم من ان تلک ودوا کم فر تدری ہوا نا کہدر ہوا نا بلا کالہ ذکر اے میرے صحابہ میں تم کو ایک ایسی عبادت سے آگاہ کروں جو تمہارے اعمال میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے تمہارے بادشاہ کو بہت زیادہ پسند ہے تمہارے درجات کو بہت زیادہ بلند کرنے والی ہے اور تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تم سونی اور چاندی کو بارگاہ رب العالمین میں حرش کرو اور تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تمہارا مقابلہ لشکر کفوار سے ہو تم ان کی کردنے کاٹو وہ تمہاری کردنے کاٹیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کہا تھا اے اللہ کے نبی ہم کو ایسی عبادت سے ضرور ادا کیجیے تو نبی علیہ صلاح و ارشاد فرمایا تھا ذکر اللہ ہی اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ان تمام باتوں سے بہتر ہے اور ایک دوسرے مقام پہ کلام حمید میں ارشاد ہوتا ہے فاضقرون اصفر کم مسکرال ولاقۃ تم میرا ذکر کرو میں آسمان کی بلندیوں کے اوپر اپنے ملائکہ کے درمیان تمہارا ذکر کیا کروں گا ذکر اس کی تین چار بنیادی اقسام ہیں آپ ذرا ان قسموں کو نوٹ کر لیجیے کہ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں اہل حدیث ذکر اشکار کی بات نہیں کرتے اور ذکر ازکار نہیں بتلاتے اہل حدیث ذکر اشکار کی بات تو کرتے ہیں لیکن اس ذکر کی بات کرتے ہیں جس میں کملی والے کی مہر موجود ہے علیہ سلاد و تسلیم اور جس کے اوپر کملی والے کی مہر موجود نہیں اللہ حدیث ایسے ذکر کی بات بھی نہیں کرتے تو وہ ذکر جن کا دفترہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث و بیان فرمایا ہے ان کی تین چار بنیادی قسمیں ہیں پہلی قسم ہے تحلیل کے اسکار یعنی وہ اسکار جن کے میں لا الہ الا اللہ کا لفظ آتا ہے لا الہ الا اللہ کا جملہ آتا ہے لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے اور کوئی ذکر بھی اپنی تاثیر کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو ڈالا جائے لا الہ الا اللہ والا پلڑا باری رہے گا حضرت موسا کلیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کی اللہ مجھ کو کوئی ایسا ذکر بتائیے جس کے ذریعے میں آپ کی یاد کو تازہ کیا کروں تو اللہ رب العزت میں ارشاد فرمایا تھا موسیٰ کو لا الہ لہ اللہ کا ور دیا کر کہا اللہ لا الہ لہ اللہ کا ورت تو ہر آدمی کرتا ہے ہر عام کرتا ہے ہر خاص کرتا ہے میں تو کلیم اللہ ہوں مجھ کو کوئی ایسا ذکر بتلا جو باقی مخلوق سے جدا ہو کہا موسیٰ تو ایسا ذکر چاہتا ہے جو باقی مخلوق سے جدا ہو تجھ کو کیا پتا ہے پوری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری رہے گا او کر قیامت کے دن جب ایک شخص آئے گا گناہ انتہائی زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ ہوں گے تو وہ محسوس کرے گا میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں جو عمل نکلتا ہے وہ بائیں پلڑے کا مال ہے یا کر کے بائیں پلڑا انتہائی بھاری ہو جائے گا اس کے نامہ اعمال میں سے پرچی برآمد ہوگی اس پرچی کو فرشتے دائیں پلڑے میں ڈالیں گے دائیں پلڑے کا وزن بھاری ہو جائے گا آدمی سوچے گا نہ جانے وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ سارے کے سارے گناہوں کے باوجود اس اکیلے کلمے کی وجہ سے میری سارے کے سارے گناہ معاف ہو کے میری نیکیوں کا وزن بھاری ہو گیا ہے جب اس بچی کو کھولا جائے گا تو اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کے الفاظ تحریر ہوں گے تو لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا ورد ہم کو کرنا چاہیے لا الہ الا اللہ ہی کے وردوں میں سے ایک اور ورد ہے جس کی پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے بارود کے فضائل کو رکھنا چاہوں گا اس کی عبارت اور اس کے الفاظ یہ ہے لا الہ الا اللہ دہ لا کا رہ لاہل ملک وحمد وحُ اللہ الشعین قدیر آپ تمام لوگ اس ذکر کو یاد کر لیجیے لا لا واہ رو لا شریق رہلا شہین ددیر نبی علیہ صلاحت السلام کا شادی علی ہے خیما کُلتو عنا ون نبی قبلی عادم سے لے کر مجھ تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب نے اس کلمے کا غف کیا تھا اور نبی علیہ صلاد و السلام کا شادی عالی ہے جو شخص دو مرتبہ صبح کی نماز کے بعد اس کلمے کو پڑھتا ہے کان المن من الشیطان ذالک اليوم حق کل تو شیطان شام کا سورج ڈوبنے تک اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اور کیا ارشاد فرمایا کا اسماعیل علیہ صلاحت اسلام زب اللہ تھے اللہ کے سچے رسول تھے ان کے چالیس بیٹے اگر ہوں اور چالیس کے چالیس بیٹے غلام بن جائیں ان غلام بیٹوں کو آزاد کروانے کے لیے آدمی کوشش کرے اس کوشش میں کامیاب ہو جائے تو اس کا ثواب اتنا ہے جتنا لا لا شریف الملک اللہ المدا الشحین قدیر کو سو مرتبہ پڑھنے کا ثواب ہے یہ اتنا بطنی وظیفہ ہے اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے اگر کوئی قیدی غلام ہو جائے انسان کا باپ ہے وہ غلام بن جائے انسان اس کو غلامی سے رہائی دلوا دے تو اس صورت میں باپ کے سارے احسانات کا بدلہ ادا ہو جاتا ہے آپ ذرا اس ذکر کی فضیلت کا اندازہ کیجئے کہ صرف سو مرتبہ کہنے کے نتیجے میں مالک کائنات اتنے راضی ہی ہوتے ہیں کہ اسماعیل علیہ سلام و سلام جیسے سچے رسول اور زبیح اللہ جیسے بڑے نبی کے چالیس غلام بیٹوں کو آزاد کروانے کا ثواب ملتا ہے یہ تو ہے تحلیل کے اذکار اس کے بعد تسبیح کے اذکار آتے ہیں تسبیح جو ہے اللہ رب العزت کی پاچیدگی کو بیان کرنا ہے اور ہر ہر مسلمان کی ہر عبادت کے اندر کا ایک بنیادی کردار ہے ربو میں جاتے ہوئے ربی العظیم ہم کہتے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے سبحال ربی العال کہتے ہیں جانور کے اوپر بیٹھتے ہوئے سبحال اللہ سخلا اللہ ہازا کے ہم ورد کرتے ہیں پستی کے اوپر اترتے ہوئے سبحان اللہ کے الفاظ کہتے ہیں اس لیے کہ انسان سے اللہ رب العدت اس بات کا تقالا کرتے ہیں وہ ہر لمحے ہر آن اس کی تسبیح کو بیان کیا کرے تسبیح کے اس کار میں سے ایک چھوٹا ذکر ہے سبحد اللّہ وبی ہم بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے اللہ رب العدت کے مکرم ملائکہ اس ود کے ذریعے مالک کائنات کو یاد کرتے ہیں اور جو سو مرتبہ سبحان اللہ وبی ہمدی کا غرب کرے مالک کائنات اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاپ کے برابر بھی ہوں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اسی طرح دوسرا ذکر جو تسبیح کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے وہ ذکر ہے سبحان اللّہ وبی ہمدی صبح اللہ نظیم حضرت آقا علیم صلاحت اسلام کا شادی علی ہے کالیمہ تانے شکیل اقان فلمان حبیبہ طان الرحمان حفیفہ طان الشان دو قلمے ایسے ہیں جو زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں لیکن رحمان کو بڑے پیارے ہیں اور یہ کلمے ایسے ہیں جو دائیں پلڑے کو بزنی کر دینے والے ہیں وہ دو قلمے کون سے ہیں سبحان اللّہ وبی ہمدی سبحان اللہ ندیم تو ہم کو چاہیے اپنے دائیں پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے اس وقت کو بھی کثرت سے اپنی زبان سے ادا کیا کریں اسی طرح ذکر کی ایک اور قسم ہے اور وہ قسم ہے استغفار کے ذکر استغفار کے بارے میں انشاءاللہ شاء اللہ کل کے جمعہ میں مفصل طور پہ گفتگو ہوگی یہاں پر میں قصر طور پہ صرف ایک ذکر کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ذکر ہے اب تک پھر اللہ اللہ علیہ کو یوم واتو علیہ آطا علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کوئی مسلمان جو لشکر کفار کے مقابلے میں اسلامی لشکر کو چھوڑ کے بھاگا ہو اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ کی بات ہے اللہ رب ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمنوا اذا لکیتم اللہزین قبروا زخفن فلا تولوہم الاجبار ومن یولیہم یوم ایدن دبورہو اللہ متحر فلکتالن او متحیدن الافیہ بن فقد باب غضب من اللہ وماوہو جہنم و بیس المسیر جو نسکر اسلام کو کافروں کے نسکر کے مقابلے میں چھوڑ کے باگے اس کے اللہ کا غذب بھی ہو اس کا عذاب بھی ہو اس کا ٹھکانہ مالک کائنات نے جہنم کو بنا دیا ہے لیکن آکا علی علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں جو شخص استغل اللہ الہ اللہ تب فار کو اپنی زبان سے ادا کرے گا مالک کائنات اس کے اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیں گے سید الاصفار اس کے بارے میں آپ حدیث کی کتابوں میں اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک مرتبہ سو پڑھنا ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا آکال سلاد السلام کہتے ہیں جس نے فجر کے بعد پڑھا مغرب سے پہلے مر گیا سیدھا جنت کرنے ہو ہوگا اور جس نے مغرب کے بعد پڑھا فجر سے پہلے مر گیا مالک کائنات کو جنت اندر دائ فرمائیں گے اس کے بعد چوتھی قسم کے اذکار ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات کرامی کے اوپر دروپ دینا آقاری علیہ السلام کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں ہمارے والدین کے احسانات حضرت آقا کے احسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آقاری صلاح و اسلام کی وجہ سے ان کی رہنمائی کی وجہ سے ان کی تعلیمات کی وجہ سے ہمیں توحید عید کا والدہ ہمیں شرک کا اجراس ہوا انہوں نے دعوت دین کو پہنچانے کے لیے اپنے وجود کو گاڑیوں کا نشانہ بنوایا اپنے وجود کو پتھروں کا نشانہ بنوایا اپنے آپ کو لہو میں اپنے آپ کو لہو میں غسل دلوایا اپنے دانتوں کو شہید کرنا دوبارہ کر لیا یہ ساری کی ساری قربانیاں اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی باریکاہ میں آ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے دودھ بیچیں اللہ رب العزت انہیں دعا کریں اللہ رب العزت آقا کے اوپر اپنی برکتوں کو برسائے ان کے درجات کو مزید سے مزید بلند فرماتا چلا جائے آقا علیہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سخص میرے پر ایک مرتبہ درود بیچتا ہے مالک کائنات دس مرتبہ اس کی داد کے اوپر درود بیچتے ہیں اور اللہ رب العزت اس کے مکرم ملائقہ حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود بھیجتے ہیں ایک مرتبہ ایک صحابی جو ہے وہ بار کا رسالت ماہ میں حاضر ہوتا ہے اور یہ بات کہتا ہے آقا میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے اوپر درود کو بھیجا دے مجھ کو کتنا درود آپ کی ذات کو بھیجا چاہیے آقا علیہ السلام السلام کہتے ہیں جتنا تو چاہتا ہے میرا دل کرتا ہے اپنے وظیفوں کے تین حصے کر دوں اس میں سے تیسرا حصہ آپ کی ذات و دروت کے لیے وقف کر دوں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان طبیف ہوا خیر الحم اگر تو بڑھا دے تو تیرے لیے بہتر ہے کہا آقا جی کرتا ہے ذکر کے دو حصے کروں نصف حصہ آپ کی ذات کو بھیجا کروں آقا فرمانے لگے ان طبیف ہوا خیر الحم اگر تو بڑھا دے تیرے لیے بہتر ہے کہا آقا آپ چاہتے ہیں مزید بڑھا دیا جائے آئندہ کے بعد میں نے ارادہ کر لیا ہے سارے کے سارے ذکروں کو چھوڑ کر صرف آپ کی دانت ضرور ہی کو بھیجا کروں گا تو آکا علی صلاح و السلام نے کہا تھا پھر میری بات کو سن لے کے کائنات دکھ تیرے سارے ختم کر دیں گے گناہ تیرے سارے کے سارے معاف فرما دیں گے ذکر آسان ترین بات ہے ان کے علاوہ دو تین معروف اثکار ہیں حسم اللہ و نعیم اس کا فائدہ یہ ہے انسان دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رہتا ہے لا لاہن تبانا کنیکمن عالمی اس کا فائدہ یہ ہے انسان کے سارے کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں لا قوت اللہ بلّ آقا علی صلاح السلام کا اشاد علی ہے یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے جن میں سے غم سب سے چھوٹی بیماری ہے آج ہمارے نزدیک غم سے بڑی کوئی بیماری موجود نہیں لیکن آکار علی صلاح السلام الرشا فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا بلّا جو ہے ان ننانوے بیماریوں کا علاج ہے جن میں سے غم جو ہے سب چھوٹی بیماری ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے لا حول ولا قوت الا بلہ میں صحیح مانو میں عقیدہ جائے کا اظہار کیا گیا کہ نہ اس کے سوا کسی کی پناہ ہے نہ اس کے سوا کسی کی طاقت نہ اس کے سوا کوئی ملجا ہے نہ اس کے سوا کوئی ماوا نہ اس کے سوا کسی کا ساتھ ہے نہ اس کے سوا کسی کی پناہ تو جو شس لائے لاہور والا قوت اللہ بلّہ کو کثرت سے اپنی زبان سے ادا کرتا ہے مالک کائنات اس کے سارے غموں کو ختم کر دیتے ہیں فن نانوے ایسی مالیوں سے بھی اس کو رہائی دیتے ہیں جن کا ذکر حدیث کے اندر مذکور نہیں یہ تو مضمون تھا جو سورہ اہداف میں ذکر کے حوالے سے بیان کیا گیا دوسرا مضمون آقا علیہ صلاح السلام کی میں نبوت کے حوالے سے ہے مالک کائنات شاستر فرماتے ہیں ماں کان محمد البا عدم ولاک رسول اللّہ و فاطم النبی سن لو مدینے والے تم میں سے کسی بڑے آدمی کے باپ نہیں لیکن العزت کے آخری نبی اور آخری رسول ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے یا مخصوص علاقے کے لیے آئے یا مخصوص زمانے کے لیے آئے نوح علیہ السلام اپنی بستی کے لیے جناب خود اپنی قوم کے لیے جناب شعید مدین کے لیے جناب لوت قوم سدوم کے لیے انبیاء آتے رہے دعوت دین کا فریضہ انجام دیتے رہے اور دنیا سے رخصت ہوتے رہے لیکن جب آتا علی علیہ السلام کی نبوت کا آلام ہوا مالک کائنات نے ارشاد فرمایا مارسل کلّہ کافت النا ناسی بشیرم و اے پیارے حبیب ہم نے تجھ کو تیرے قبیلے کا بڑا بنا کے نہیں بھیجا تو کبیلا قریش کا بڑا نہیں تو بنو ہاشم کا بڑا نہیں تو جزیرت العارب کا بڑا نہیں تو بر آزم ویشیا کا بڑا نہیں بلکہ ہم نے تجھ کو سارے زمانوں کا بڑا بنا کے بھیجا اور سارے مکانوں کا بڑا بنا کے بھیجا ہے تیرے پر تازہ امام تیرے سر پر تاج اپنے نبوت کو رکھ دیا ہے تیرے پر سارے کے سارے نبوت کے دروازوں کو تری ذات کے اوپر ختم کر دیا ہے اور مالک کائنات نے میسا کے انبیاء کا جو عالم ارواح میں ہوا تھا اس کا بھی ذکر کیا مالک کائنات ارشاد الماتے ہیں عالم ارواح میں دو والے ہوئے تھے ایک میری توحید کے بارے میں تھا ایک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں تھا جو توحید کے بارے میں تھا اس وعدے میں پوری کی پوری انسانیت شدید تھی لیکن جو حضرت آقا کی رشارت کے بارے میں تھا اس میشا کو انسانیت سے نہیں لیا گیا بلکہ سارے کے سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا گیا مالک کائنہ کے ساتھ راتے ہیں وہ اظہاد اللہ میساکر نبی لوات کتاب و حکمہ سما جات امرسول مصدق الما تم لطومنبی و لنسر النح کالا تم و حتم اللہ مصری کالو اکرل نہ کالا پشدوں والا ماتم میر شاہدین آدم آپ بھی آئیے نو آپ بھی آئیے ابراہیم آپ بھی آئیے اسماعیل آپ بھی آئیے موسا آپ بھی آئیے عیسیٰ آپ بھی آئیے زکاریہ آپ بھی آئیے یا آپ بھی آئیے عیسیٰ آپ بھی آئیے الیاس آپ بھی آئیے اللہ اس لیے بلایا ہے کہا تم سر کے تمام کے تمام لوگوں کے سروں پر میں تازہ امامت و نبوت پر رہنے والا ہوں لیکن اگر تمہاری زندگیوں میں آمینہ کے لب جگر آ جائیں عبداللہ کے نور نگر آ جائیں تو تم نے اپنی امامت کو نہیں منوانا بلکہ آقا علیہ صلاحۃ السلام کی امامت کے جھنڈوں کو اٹھانا ہے آقا علیہ صلاح السلام کو مالک کائنات نے رتباء بلند بتا دیا اور سفرے میں کے پہلے مرحلے میں حضرت آقا نے خود اس بات کو بیان کیا ہے اور میں یہ بات پہلے بھی بعض اپنے دوستوں کے سامنے جو یہاں پہلے آتے رہے اس کو رکھ ہوں کہ جب آقا صبرے میں راج پہ تو ان کی پہلی منظر بیت المقدس تھی بیت المقدس سے انہوں نے کیا دیکھا بڑے خوبصورت چہرے والے جمع ہیں جن کے چہروں سے روشنی پھورتی ہوئی محسوس ہوتی ہے آقا کے ہمراہ جبریل امین تھے آقا نے پوچھا یہ اتنے خوبصورت شیرے والے اتنے نورانی شیرے والے کون آئے ہیں کہا کہاں آدم سے لے کر عیشہ تک سارے رسول آئے ہیں کہاں کس بھی آئے ہیں کہاں نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کہا نماز کو کیوں ادا نہیں کرتے کہا ان کو ان کے اپنے امام کا انتظار ہے آقا پوچھتے ہیں ان کا امام کون ہے جبریل امین نے آقا کے کاندہ اقدس پہ اپنے دفت عقدس کو رکھا ان کو مشلہ امامت پہ کھڑا کر دیا اور تالدارک الزت نے آپ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا امام بنا دیا ہے آپ کے بعد اب آپ جیسا کوئی امام نہیں آئے گا آپ کے امامت بھی حتم آپ کے قیادت بھی حتم آپ کے رشالت بھی حتم آقا نے اعلان کیا کائرات کے لوگ اس بات کو سمجھ لیں لا نبی آبادی آئندہ کے بعد کوئی آسمانی رہنما دنیا کے اوپر نہیں آئے گا جس کے اوپر جبیل امین کا نزول ہوتا ہو لیکن میں اپنی امت کے لوگوں کو یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں میرے پاس تیس جھوٹے آئیں گے جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے غلط الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرنے والے ہوں گے وہ تیس جھوٹے یہ بات کہیں گے ہم سب کے سب نبی ہیں اللہ رب العزت نے ہم نے منصب نبوت کے اوپر متمکن کیا ہے آقا کہتے ہیں تم یہ ان کے نرمے میں نہیں آنا وہ جھوٹ بولتے ہوں گے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ اللہۃسلام کے بعد جتنے بھی نبوت کے فتنے اٹھے سارے کے سارے گمنامی کے ڈھیروں میں دھکیل دیے گئے مجھ سے علم و انسی کے بارے میں حضرت آتا نے پوچھا آپ نے دیکھا تھا آپ کے ہاتھوں میں دو کنگن موجود ہے آتا علیہ صلاح کہتے ہیں میں نے آپ میں جب اپنے ہاتھوں میں دو کنگنوں کو دیکھا مجھ کو بڑی تکلیف ہوئی میں نے ان کو پھونک ماری دونوں کے دونوں کنگن اڑ گئے وہ دو کنگن کیا تھے وہ نبوت کے دو جھوٹے دعوے دار مسلم کرذات اور اسود انسی تھے نبی علیہ صلاح والسلام کے صحابہ نے ان کا کلا کیا جب بھی نبوت کے نام پر کوئی جھوٹا اٹھا اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل و ہار دیا اس کو ناکام اور نامراد کیا لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس سرزنی پنجاب سے ایک جھوٹے نے بھی اعلان نبوت کیا جس کو دنیا برتا غلام احمد قادیانی دیا ملون کے نام سے جانتی ہے لیکن یہ بڑے ہمارے لیے اس میں عبرت کا مقام ہمارے لیے رسوائی اور دلت کا مقام ہے کہ اس پنجاب کے رہنے والے کئی لوگوں نے اس کو آتا علیہ صلاح السلام کے مقابلے کے اوپر نبی تسلیم کر لیا قادیانی مرزا غلام محمد قادیانی کو اللہ رب کا نبی اور رسول مانتے ہیں اور ان کا یہ نقطہ نظر ہے محمد پھر اتر آئے ہم میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کے اپنی شاہ میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے کابیہ میں اور یہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے ان کے عقیدے میں نہ تو نام کی چیز موجود ہے نہ ان کے عقیدے میں تصور وصالت موجود ہے نہ ان کے عقائد میں مکہ اور مدینہ کا احترام موجود ہے اتنے بڑے مشرق اتنے بڑے مشرق کہ عیسائی بھی ان کے شرک کا مقابلہ نہیں کر سکتے بہت سے لوگوں کو قادیانیوں کے صحیح لٹریچر کا ان کی صحیح تعلیمات کا علم نہیں میں عقیدۂ حقم نبوت کی اس تاریخ کے دوران اور عقیدۂ نبوت کے اس بات کے دوران قادیانیوں کے چند عقائد کی آپ کے سامنے بدرحت سے بیان ان کو کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ کتنا بڑا گمراہ گروہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی اس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو یہ بات کہی تھی انتہمی معائنہ کہ مرزا غلام احمد تو میرے پانی سے پیدا ہوا ہے اور دوسرے موقع تو اس نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو جب بھی محاطب کیا عشما یا ولدی مجھ کو اپنا بیدا کر کے محاطب کیا اور ہمارا عقیدہ کیا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ اللہ, ہے اللہ اکیلا ہے اللہ حسمت اللہ بے نیاز ہے لال یاد والی نہ اس کے در کوئی بیٹا پیدا ہوا نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا ولم یا ناہد اور کائنات کی کوئی ہستی کائنات کی کوئی شخصیت اس کی برابری کا خیال نہیں کر سکتی اور ہم نستا نظر کے امین ہیں کہ رو زمین کے اوپر سب سے افضل بستی اگر کوئی ہے مکہ مکرمہ ہے ام القرا ہے اور دوسری بتی جو رب اکبر نے محکم بنائی ہے وہ مدینہ یہ طیبہ ہے لیکن وہ کیا کہتا ہے کادیان کے بارے میں کہ مکہ اور مدینہ کے اندر سے نورانیت اور ہدایت کے سارے دروازے بند ہو چکے ان کے سینوں کے اندر خشکی پیدا ہو چکی اب اللہ نے کادیان کو ہمارے لیے ہدایت کا ہر چشمہ اور ہدایت کا مرکز بنا دیا ہے اسی طرح وہ کلام اللہ کے بات ایک نئے سے کو مانتا ہے اور اس کا یہ ذہن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کے اوپر لٹایا گیا اور اپنے بارے میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں صورت مسیح دوبارہ پیدا ہوا جبکہ کلام اللہ یہ بات کہتا ہے جناب عیسیٰ کے بارے میں ومار کا وہاں سلابو یقین برفاء اللہ علیہ نہ عیسیٰ کو قبل دیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی بلکہ مالغ کائنات نے ان کو زندہ آسمانوں کی سمر اٹھا لیا تھا اور حضرت آقا علیہ السلام کا رشا دعلی ہے قیامت کے پورب میں جناب عیسیٰ علیہ اللہ کا نزول دنش کی جامع مسجد کے میناروں کے اوپر ہوگا دنش کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ اللاط اسلام دوبارہ ان کا نزول ہوگا یہ قادیان پیدا ہوا اور اس کا باپ بھی موجود تھا اس کی ماں بھی موجود تھی اور یہ اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے جس طرح عیسیٰ علیہ سلاۃ السلام کی ولادت میں ایک بڑے چمبے کی بات تھی کہ دنیا کے اندر ان کے سوا کوئی بن باپ پیدا نہیں ہوا کہتا ہے میری پیدائش بھی بڑے عجیب و غریب انداز میں ہوئی کہ میرے ساتھ ایک میری بہن جڑواں طور پہ پیدا ہوئی اور جڑواں بچے ابھی دنیا کے اندر کبھی کبھار نہیں پیدا ہوئے ہیں اس لیے مجھ کو بھی عیشہ مان اس میں کوئی حرض کی بات نہیں تو ایسے فاطر عقل ایسے محبوط الحواس ایسے جھوٹے کے اوپر یقین رکھنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے مالک کائنات نے دین کو مکمل کر دیا ہے اعلان ہو چکا ہے الم اکمل لَكُمْ دِينَكُمْ و عَلَيْكُمْ تو علکم لَكُمُ الْإِسْلَامَ ربیۃ القم الاسلام اب اللہ رب العزت نے دین اسلام کے صبح کسی دین کو قبول نہیں کرنا و میں یبتلی الْإِسْلَامِ دِينًا فلا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي اب مِنَ رتم جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا مان کے کائنات شاہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا وہ یقیناً آسارہ پانے والوں میں سے ہوگا قادیانیت یا مرزائیت یہ ایک الگ کا جیتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں مالک کائنات کی نظروں میں دین دین دیند اللہ مالک کائنات صرف دین اسلام کو قبول کرنے والے ہیں اس کے بعد وہ کسی دین کو نہیں مانیں گے آکا نے آ کر عیسائیت کو منسوخ کیا یہودیت کو منسوخ کیا بدھ مت کو منسوخ کیا لیکن ان لوگوں نے آ کر آقا بھی شریعت کو بھی منسوخ کر دیا ہے اللہ رب العزت ہمیں آکا علیہ السلام والسلام کی حق میں نبوت کے اوپر صحیح معنوں میں یقین رکھنے کی توفیق دے اور ان کے بعد کسی نبی کو ماننے والا نہ بنائے اس کے بعد جو تیسرا مضمون جس کو صدحۂ اعظب میں مالک کائنات میں بیان کیا ہے اور جس کی ضرورت ہماری بہت سی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بہت زیادہ ہے اور جس کے بارے میں ہم شوہروں کو ہم بھائیوں کو اور ہم بیٹوں کو بہت زیادہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ پردے کا مسئلہ ہے اللہ رب الشاہ فرماتے ہیں یا یوہن نبی سوریہ روم کے حوالے سے سورائے لکمان اور سورائےۂ شدا کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا شورۂ روم میں مالک کائنات نے ایک ایسی بشین کا ذکر کیا ہے جو قرآن مجید کے الہامی کتاب ہونے پر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہونے پر دلالت کرتی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بہت سیاسی باتیں ارشاد فرمائیں جو وقت کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پوری ہوئیں اور لوگوں کی اس بات کا یقین ہوا کہ حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ رب العطب کے حکم سے ارشاد فرماتے ہیں اس کے عمر سے ارشاد فرماتے ہیں کائن بھی پیشین کرتے ہیں نجومی پیشین گوئیاں کرتے ہیں لیکن نجومی اور نبی کی پیشین گوئی میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ نجومی کی پیشین گوئی میں ایک تو واقعے کی تفصیل نہیں ہوتی دوسری اس کے پورے ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں نجومی اور تاہین جو پیشین کرتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ شیاطین کے گروہ ایک دوسرے کے اوپر فری بفھی کھڑی ہو کر کھڑے ہو کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچتے ہیں اور پہلے آسمان کے اوپر فرشتے جو اخباروں جوٹ کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو سنتے ہیں ان کے اندر جھوٹ میں لاتے ہیں ان سو جھوٹوں کو ملا کر اس نجومی یا کاہن کے پاس آتے ہیں کاہن ان جھوٹوں کو سن کر لوگوں کو مستقبل کی بات بتلاتا ہے نتیجے کے اندر کبھی کبھار نجومی کی کوئی بات پوری ہو جاتی ہے اور بعد عقیدہ لوگوں کی بادنی کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا ہے مالک کائنات رشاد ہم ہیں والا کا جلنا سمائی غروج علی نادرین وافظ نا امین کل شعیطان رجین اللہ مالفطار کا سم فاطبہ شہاب مبین کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے کیا ان ستاروں سے مالک کئی طرح کے کام لیتے ہیں ایک کام تو یہ ہے کہ مالک ان ستاروں کے ذریعے آسمان دنیا کو مدین فرماتے ہیں دیکھنے والوں کو یہ آسمان بھلا معلوم ہوتا ہے دوسرا مالک کائنات رشاط فرماتے ہیں شیطان جو غیب کی خبروں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں مالک کائنات ان کو ستاروں کے ذریعے نشانہ بناتے ہیں ان کو حالات کرتے ہیں اسی وجہ سے کئی مرتبہ شہاب ثاقب جو ہے وہ گرتا ہے ستارے ٹوٹتے چھوٹتے ہیں ستارے جو اصل میں چھوٹتے ہیں یہ مالک کائنات جو ہیں وہ بعض شیاتین کو نشانہ بناتے ہیں تو کاہن اور کی پیشین گوئی میں ایک تو واقعے کی تفصیل موجود نہیں ہوتی دوسرے اس کے غلط ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں اس کے برعکس نمبیا اور نبی علیہ السلام وسلام جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی وحی کی وجہ سے مکمل طور پر شاخ فرماتے ہیں ان کی پیشین گوئی میں پوری کی پوری وضاحت موجود ہوتی ہے اور ان کی پیشین گوئی کے غلط ہونے کا کبھی امکان موجود نہیں ہوتا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سی پیشین گوئیاں کیں ان میں سے ایک پیشین گوئی یہ بھی تھی کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مدینہ کے اندر ایک ایسا آتش وشاہ نہیں پھٹتا جس کی روشنی کے اندر بسرا کے بدو اپنے اونٹوں کو تلاش کریں گے اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ مدینہ منورہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر حقیقی معنوں میں کوئی جبل مخلوق کوئی آتش وشاں پہاڑ وہاں پر واقع نہیں عام طور پر جغرافیہ کے ماہر لوگوں نے یہ بات سمجھی کہ نبی علیہ صلاح وسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دنیا سے رسف ہونے کے چھ سو برس کے بعد مدینہ کے اندر ایک ایسا آتش فشاہ پھٹا جس کی روشنی نے آسمان سے باپے کرنا شروع کر دی اور بسرا کے بدوؤں نے اس آتش فشاں کی روشنی کے اندر اپنے اونٹوں کو تلاش کیا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ابو لہب نے آپ کی تقریب کی اور آپ کی توہین کی تو اس کے دو بیٹوں کے ساتھ نبی علیہ صلاد السلام کی دو بیٹیاں بیاہی گئی تھیں اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو اس بات کا حکم دیا کہ حضرت آقا علیہ صلاحم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے دونوں نے طلاق دے دی لیکن اس کے اوپر بھی ابو کا سینہ ٹھنڈا نہ ہوا وہ اپنے بیٹوں کو محاطب ہو کر یہ بات کہنے لگا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے ان کو برا بلا کہا جائے ایک بیٹا اس بات کے اوپر اماد تیار نہ ہوا جبکہ دوسرا بیٹا اس بات کے اوپر اماد تیار ہو گیا وہ آیا اس نے آقا کو برا بلا کہا ان کو گالیاں دیں آقا علیہ رہی سلاد و اس کو محافظ ہو کر یہ بات کہی کہ تجھ کو وہ اسی صورت میں آئے گی جب تجھ کو جنگل کا کوئی درندہ کھا جائے گا وہ بیٹا اپنے باپ کے پاس واپس آتا ہے ابو آپ کو یہ بات سناتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات نشا فرمائی ہے تو ابو آپ یہ بات کہتا ہے بیٹے میری بات کو سن لو آئندہ کے بعد تم نے کبھی جنگل کا سفر نہیں کرنا اس لیے کہ جو بات اس کے لبوں سے نکل گئی اس میں غلطی اور حتار کا امکان ہی موجود نہیں مدتیں بیت گئیں اس نے کبھی بھی جنگل کے رستے سے اپنے آپ کو گزارنے کی یا وہاں سے گزرنے کی کوشش نہیں کی لیکن ایک مرتبہ کاروباری مصروفیات کی وجہ سے اس کو ایک ایسے شہر میں جانا پڑا جس کے راستے میں جنگل پڑتا تھا ابو لہب نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایک بہت بڑا سپاہیوں کا گروہ اس کی حفاظت کے لیے روانہ کیا اور یہ بات کہی جب میرا بیٹا سوئے تو اس کے گرد اونٹوں کو بٹھا دینا اونٹوں کو بٹھانے کے بعد اس کی حفاظت کے لیے انسانوں کے گروہ کو بنا لینا اور اسی کے اوپر بس نہ کرنا بلکہ آپ کے کلاؤ کو چاروں طرف روشن کر دینا کہیں ایسا نہ ہو جنگل کا کوئی درندہ میرے بیٹے کو کھا جائے لیکن جو ہی رات آئی جنگل میں پہنچا اس کو نیند آئی رات کے وقت ایک شیر داڑتا ہوا آیا اس نے آپ کے اوپر سے دکان لگائی انسانوں کو ٹاپ کا پھلانتا ہوا اس کو اپنے منہ میں ڈالا اس لے کے باہر نکل گیا اس کو اور پھاڑ کے کھا گیا اور اس بات کے اوپر مہر تفدیق کو سبق کر دیا گیا کہ آکار جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں اس میں غلطی اور حتاث کوئی امکان موجود نہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر ابی اللہ تعالیٰ موجود تھے جب آپ مدینہ کے طرف نکلتے ہیں تو آپ کے پیچھے کافروں کا ایک سوار وہ بھی آپ کا تعقب کرتا ہوا نکل آتا ہے اس کا نام سوراکا ہے آقا علیہ صلاح والسلام سراکا کو اپنا تعاقب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کو تنبیہ کرتے ہیں وہ تنبیہ سے بات نہیں آتا کیا ہوتا ہے اس کے گوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے وہ زمین کے اوپر گر جاتا ہے دوبارہ سنبھلتا ہے دوبارہ تعقب کرنا شروع کر دیتا ہے دوبارہ یہی معاملہ رونما ہوتا ہے جب تیسری مرتبہ یہ معاملہ رونما ہوا تو سراطا نے سچے دل سے توبہ کی اور حضرت آتا علی صلی اللہ علیہ صلاح و سلام کی بارگاہ رسالت میں آپ نے یشن لگا کہ آئندہ کے بعد میں کبھی بھی آپ کے ساتھ بری نیت والا معاملہ یا برے ارادے کے ساتھ آپ کے پیچھے نہیں آؤں گا تو آتا علی صلی اللہ علیہ صلاح و اسلام جو کہ ہجرت کی رات تنہائی اور تاریکی کے اندر مکہ شہر کو چھوڑ رہے تھے آپ نے پیشین گوئی فرمائی سوراخا دو دن آنے والے ہیں جب پھر ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگنوں کو ڈالا جائے گا مدتیں بیت گئی مدینہ کے اندر مکہ کے اندر پورا کا پورا اسلام پھیل گیا اسلام قبول کرنے والوں کے اندر سوراخا بھی شامل تھا وہ آتا علیہ سلاد کے پیچھے نمازوں کو بھی ادا کرتا رہا آتا علیہ سلاد کی رحمت کے بعد اس نے مدینہ کو چھوڑ دیا دور جا کے آباد ہو گیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے دل کے اندر مسجد مدینہ کی تڑپ پیدا ہوئی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آقا علی صلاحۃ السلام کی مسجد کی زیارت کی جائے اور جنہوں نے مسجد مدینہ کو دیکھا ہے جنہوں نے بیت اللہ الحرام کو دیکھا ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ اور مسجد مدینہ بھی کشش قساز کی, کی ہے اب کیا ہوتا ہے جب وہ مدینہ کے اندر آتا ہے تو حضرت امیر المومین حضرت فاروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے حضرت عمر ممبر کے اوپر خطبے کو ارشاد فرما رہے خطبے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم کو اس بات کیوں شبری ہو ایران فتح ہو گیا ہے اور فطا کے نتیجے کے اندر کچھ وہاں سے مال و اسباب آیا ہے تو تمام کے تمام لوگ اس مال غنیمت اور اس مال اسباب کو دیکھ کر ضرور جائیں خطبہ ختم ہونے کے بعد سارے کے سارے لوگ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں جب سامان کھلتا ہے اس کے اندر سے ایک بکسا ایسا برآمد ہوتا ہے جس کے اندر کسرا کے دیورات موجود تھے جو وہ پہنا کرتا تھا حضرت فاروق اعظم نے اس بکسے کو کھولا اس میں دو کنگن نکلتے ہیں وہ کنگن بہت بڑے بڑے ہیں حضرت عمر جب ان کنگنوں کو دیکھتے ہیں تو آگے شاخ مارتے ہیں بڑا کریئر جوان تھا اتنے بڑے بڑے کنگنوں کو پہنا کرتا تھا لیکن ساتھ ہی ایمان کی غیر غالب آ جاتی ہے کہا نہیں مسلمانوں کے اندر بھی بڑے بڑے کریئل جوان موجود ہیں ذرا کنگنوں کو پہنو تو صحیح لوگوں کے سامنے کنگنوں کو پھینکتے ہیں ہر صاحب بھی ان کنگنوں کو پہننے کی کوشش کرتا ہے لیکن کسی کی کلائیوں کے اندر وہ کنگن پورے نہیں آتے کنگنوں کو تلاش ہے تو اس شخص کی تلاش ہے جس کے بارے میں آپ کا نے ہجرت کی رات پشین گوئی میں یہ بات شاہ فرمائی تھی سوراکا وہ دن آنے والا ہے جس دن کسرا کے کنگنوں کو پھر ہاتھوں میں ڈالا جائے گا جب کنگن کسرا کے ہاتھ میں پہنچے جب کسرا کے کنگن سوراکا کے ہاتھ میں پہنچے سوراکا نے اپنے ہاتھوں میں کنگنوں کو ڈالا آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے حضرت فاروق نے کہا سوراکا اس بات کے اوپر ہوتے ہو اپنے ہاتھوں میں کنگنوں کو ڈال کر خوش ہونے کی بجائے تمہاری آنکھوں سے آنکھوں کے قطرے کیوں گرتے ہیں کا اس کی وجہ یہ ہے ہجرت کی رات آقا علیہ صلاح وسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سراغ کا وہ دن آنے والا ہے جب میرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگنوں کو ڈالا جائے گا آج آقا کی رحمت کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد میں آقا کی پیشینگوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہر شخص کی بات غلط ہو سکتی ہے ہر شخص غلطی کھاتا ہے لیکن اگر غلطی نہیں کھاتا تو آمینہ کے لال نہیں سلام و سلام نہیں کھاتے تو سورہ روم کے اندر بھی ایسی ایک پیشین گوئی کا ذکر ہے رومی اور ایرانی آپس کے اندر جو تھے بہت بڑے حریف تھے ان کا آپس کے اندر بہت بڑا ٹکراؤ تھا ایرانی مذہب آتش پرست تھے اور کسی الہامی کتاب کے پیروکار نہ تھے اس کے مد مقابل جو رومی تھے وہ جناب عیشاء علیہ صلاحۃ السلام کی رسالت کو ماننے والے تھے ان کی نبوت کو ماننے والے تھے ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے ایک اہل کتاب کا گروہ تھا ایک رجوسیوں کا گروہ تھا اور ٹکراؤ جب ہوتا ہے آپ کا صلی اللہ علیہ صلاحۃ السلام اس وقت مکہ کے اندر موجود تھے اور آپ کا ٹکراؤ اس وقت مشرقین عارت کے ساتھ ہو رہا تھا جب کس کی فوجیں کیشر کی فوجوں سے ٹکراتی ہیں تو نتیجے کے اندر کیشر کو بہت بڑی شکست ہوتی ہے ایرانیوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوتی ہے اور یہ فتح اتنی بڑی تھی اتنی بڑی تھی کہ پوری کی پوری کیسر کی سلطنت سمٹ کر اس کے دار اللافہ کے قریب آ گئی اس کو کئی ہزار روپیہ کئی لونڈیاں اور اسی طرح ہراج ابا کرنا پڑا تب جا کے اس کی جان بچتی ہے اب کافر و مشرق جو ہیں وہ ہنستے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں جس طرح اہل کتاب کے گروہ کو اسرا کے گروہ میں شکست دی ہے اسی طرح مسلمانوں کے اوپر ہم غالب بھی رہیں گے مسلمان کبھی ہمارے مقابلے میں غالب نہیں آ سکتے مالک کائنات نے کافروں کی اس بات کو سنا اور یہ باد شاہ رمائی عربلامین غریب ترحوم فی ادن العرف وادی غلطین سیغلبون فی ددین کہ اس بات کو سن لو ابھی نو برس کا عرصہ نہیں گزرے گا کیسر کی فوجیں اسرا کی فوجوں کے پر غارب آئیں گی عیسائی آتش پرستوں کو شکست دیں گے اور جب دن یہ واقعہ رونما ہوگا اس دن مسلمانوں کے دل بھی خوشی کے ساتھ باز باز ہو جائیں گے آپ قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیے ادھر کیسر کسرا کی چپل شاپت میں چل رہی یہ سنگ دو ہجری کی بات ہے کیسر کی فوجیں ابھرتی ہیں اسرا کو اتنا دھکیلتی ہیں آتیف پرستوں کو اتنا دھکیلتی ہیں کہ ان کی اس شکت کا بدلہ لے لیتی ہیں جو نو برس قبل انہوں نے ان کو شکت دی تھی اور ٹھیک اسی سال کے اندر بدر کا مارکہ وقت ہوتا ہے مسلمانوں کی فوجیں کافروں کی فوجوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں ابو جہل ختم ہوتا ہے اتبا شہد ولید اپنی لاشوں کو چھوڑ کے بانٹتے ہیں اور یہ بات ثابت ہوتی ہے فتح اگر آتی ہے آسما کی بلندیوں سے آتی ہے فتح و شکست کے فیصلے فوجوں کی طاقت سے نہیں ہوتے اسلحے سے نہیں ہوتے تنظیم اور اجتماع اور اکٹ سے نہیں ہوتے بلکہ فتح و شکست کا مالک اگر ہے تو آسما کرب ہے اور مالکے کائنات کی یہ پیشین گئی اس کے بارے میں بڑے بڑے عیسائی ناصبوں نے اور عیسائی مفکروں نے یہ بات لکھی ہم بہت غور کرتے ہیں کہ کیسر کو اتنی بڑی شکست کے بعد اتنی بڑی فتح کیسے حاصل ہوئی تو ہم کو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ عرب کا وہ گوریاں نشین جس کو ہم نبی نہیں مانتے اس کی زبان سے نکلنے والے لطفوں کے اندر حقاق امکان ہی موجود نہیں اس نے جب بھی وہی بات کی وہ بات مالک کائنات میں ہمیشہ پوری کی ہے تو سورہ روم کے اندر حضرت آقا علیہ السلام کی صداقت کے دلائل بھی موجود ہیں اور کلام اللہ کے الہامی کتاب ہونے کی بلیمیں بھی موجود ہیں اس سورت کے اندر مالک کائنات نے سود کی قوامتوں کا ذکر بھی کیا ہے مالک کائنات کے ساتھ ہم ہیں وہ مات تم مربن لی یرو افی ام وال ناسی فلاح اللہ کہ وہ سود جو تم کھاتے ہو اور جس کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنے مالوں کو پروش دی جائے اپنے مالوں کو ترقی دی جائے مالك کائنات اشاع فرماتے ہیں فلاں یرد اللہ تو اس بات کو سن لو سود کا کاروبار کرنے والوں کا کاروبار کبھی بھی پھول نہیں سکتا اور ساتھ ہی ایک آدر شاعر صوبۂ بکیرا کے اندر دوسرے مقام پہ یمحت اللہ رباغ و یوربی سوالات مالک کائنات سود کو بٹاتے ہیں صدقوں کو پروان چڑھاتے ہیں حضرت آکا علیہ السلام السلام کا ارشاد علی ہے کہ سود ہو کے لیے بلّہ ندامت ہے بلاہ شرمندگی ہے سود ہو کبھی بھی خوش اور کبھی بھی روحانی سرحد کو حاصل نہیں کر سکتا اس بات کو شروع سمجھ لیجئے شیئر کے بعد جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے کوئی گناہ بھی سود کی قباہت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ رب العزت نے اپنی کتابیں حمیر میں یہ ارشاد فرمائی ہے یا ضرور مادی امن بے با ان کنتم تم اے مسلمانوں جتنا سود کھا چکے کھا چکے آئندہ کے پاس سود نہیں کھانا اور کیا کہا سود کو کھانے سے بعض آ جاؤ اور اگر تم بعض نہ آئے سعلم تب علو فعد الحرم اللہ ہی کا تو اللہ اس کے رسول کا تمہارے ہلاک دلانے جنگ ہے سود اس کی تعریف کیا ہے سود کی تعریف یہ ہے کہ پیسوں کا کرایہ وصول کیا جائے پیسے کسی کو ادھار دیے جائیں جتنی مدت کو استعمال کرے اس مدت کا کسی سے کرایہ وصول کیا جائے ایک فکس اماؤنٹ ایک مقررہ شرح طے کر کے اس کو جس نے آپ سے پیسے حاصل کیے ہیں اس سے اس شرح کو وصول کیا جائے اسلام کے اندر پیسوں کا کرایہ لینے کی کوئی گنجائش نہیں اور مالک کائنات یہ بات شاعر فرماتے ہیں بعض سود کے کھانے والے ان کو شیطان نے سو کے ہفتی کر دیا ہے وہ یہ باپ کہتے ہیں اناول بئی مصر ربا سود اور کاروبار ایک ہی طرح کی جو چیزیں ہیں مالک کائنات کہتے ہیں واہ اللہ البئی واہرم ربا مالک کائنات نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال کر دیا ہے آج مسلمانوں کے اندر یہ بہت بڑی جانت عام ہو چکی ہے چالیس چونیاں وہ حلال کی ہوں ان میں سے چونی سود کی ہو مالک کائنات سارے کے سارے کاروبار کو حرام قرار دے دیتے ہیں اور حرام کھانا اس کی اتنی بڑی کباب ہے کہ مالک کائنات اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتے جو حرام کھاتا ہو حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں سس آتا ہے بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے اس کے بال بڑا دندا ہے مالک کائنات کے حانہ خدا میں مسجد میں آیا ہے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر یہ دعا مانگتا ہے یارب یارب اے میرے رب اے میرے رب میری دعا کو پورا کر لے مالک کائنات کہتے ہیں وہ سود کو کھانے والا وہ حرام کو کھانے والا میں اس کی دعا کو ہرگی بھی قبول نہیں کروں گا اس صورت کے اندر مالک کائنات نے یہ بھی احساس روایا ہے انسانوں کی زندگی میں جتنے بھی دکھ آتے ہیں جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں جتنی بھی تکلیفیں اور تنگیاں آتی ہیں وہ اس کے اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے آتی ہیں زار الفساد حسل بحری البہر بیمار کا سبب تعین خوشیوں اور تریوں کے اندر انسانوں کے نامہ امال کی سیاہی نے فساد کو باہر کر دیا ہے جو کچھ انسان کی زندگی میں آتا ہے ما ماں من مصیبہ فابی ما کسب قیدی کم جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے نامہ یا مال کی سیاہی کی وجہ سے آتی ہیں ان مصیبتوں کو ٹالنے کا طریقہ کیا ہے انسان بالکاہ رب العالمین میں آئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے مالک کائنات اس کی ساری تنگی اور تلحیوں کو دور فرما دیتے ہیں اس ذفار کے حوالے سے ان شاء اللہ نبیب آئندہ آنے والے جمعے کے اندر مفصل طور پہ گفتگو ہوگی اس سورہ رون کے آگے سورہ لقمان ہے اور لقمان کا نام جو ہے وہ حضرت لقمان کے نام نامی کے اوپر ہے جناب لقمان ایک حکیم تھے ایک دانہ آدمی تھے قرآن مجید کے اسلوب سے یہ بات محسوس ہوتی ہے گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے نبی اللہ رب العزت کے رسول نہ تھے مالک تعینات نے اپنے رسولوں کے لیے ہمیشہ یہ الفاظ استعمال کیے ہیں ولما پ گ شد ہوا حکم و علم ولما پلغا شدہ آ تئی نہکم و علما کہ میں نے اپنے انبیاء کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا جہاں پر حضرت لکمان کا ذکر ہے وہاں پر مالک کائنات نے حکمت کا ذکر کیا علم کا ذکر نہیں کیا جس سے یہ بات کا اشارہ ملتا ہے جلاز لکمان جیسے وہ بہت بڑے ولی اللہ بہت بڑے دانا اور شاہد فرافت آدمی تھے لیکن ان کے اوپر اللہ رب ریغتی وہی حاصل نہیں ہوتی تھی مالک کائنات الشاف فرماتے ہیں والا کا دا داتئینہ نکمان الحکمہ عرشکل ہی میں نے لقمان کو حکمت ادا کی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ میری بارگاہ میں آپ کے شکریہ کو ادا کیا کرے مالک کائنات الشا فرماتے ہیں لقمان ایک مثالی باغ تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو ہر اس چیز کی وصیت کی ہر اس چیز کی نصیحت کی جو اولاد کے بعد کام آ سکتی ہے جناب الحکمان نے اپنے بیٹے کو جو کی ان میں سے پہلی نصفیت یہ تھی کہ بیٹے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا ان شرکا نہ ظلم و ندیم کے کائنات میں ظلم تو سارے ہیں چوری بھی ظلم ہے زناکاری بھی ظلم ہے جوا بھی ظلم ہے حرام بھی ظلم ہے لیکن میرے بیٹے شرپ کے ظلم کا مقابلہ کائنات کا کوئی دوسرا ظلم نہیں کر سکتا ان اللہ عرشر کا بھی وہ یا پھر معذلہ بالکلی منجشا اللہ چاہیں تو ہر گناہ کو معاف کر دے لیکن مالک نے کبھی شرپ کو معاف نہیں کرنا دوسری نصیحت جناب الحکمان نے اپنے بیٹے کو یہ کی تھی کہ بیٹے اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا بالخصوص اپنی ماں کے ساتھ یہ ماں وہ ہے جس نے مجھے تکلیفوں کو برداشت کر کے اٹھایا تھا اور کچھ کو دو برس تک دودھ پلایا تھا اور مالک کائنات الشاہ فرماتے ہیں والدین کی ہر بات کو ماننا ہے مگر اگر والدین شرت کا حکم دیں برائی کا حکم دیں تو پھر والدین کی بات کو قبول نہیں کرنا ان کی اطاعت نہیں کرنی لیکن اس کے باوجود کہ وہ شرت کا حکم دیتے ہوں دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ تنہیں برائی کا انتقاب نہیں کرنا وسائل ہونا پھر دنیا معروفہ دنیا کے اتنے معاملات ہیں تو نے ان معاملات کے اندر ان کو اچھی ڈیلنگ کرنی ہے اسی صورت اندر مالک کائنات کی طاقت کے بارے میں اس کے علم کے بارے میں حضرت لکمان اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں زمین کے اندر کوئی انکا ایسا نہیں زمین کے اندر کوئی ذرہ ایسا نہیں آسمان کی بلندیوں کے اندر کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کی حقیقت اور جس کی کثیت کا بیٹے اللہ رب العزت کی ذات کو علم نہ ہو اس بات کے کہنے کا مطلب یہ تھا بیٹے تو جو بھی عمل کرے گا وہ سارے کے سارے امول مالک کائنات کی نظروں میں ہوں گے اس لیے ہر عمل کو کرنے سے پہلے اس بات کو سوچ لینا کہ ایک ایسی ذات ہے جو میرے آمال کو دیکھ رہی ہے اسی صورت کے اندر ماری گئے کائنات ان شاء ہیں لکمان نے اپنے بیٹے کو چار نصیحتیں اور کی تھی تھیں کہ بیٹے نماز کو قائم کرنا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اور اگر کوئی تکلیف آ جائے اس تکلیف کے اوپر ومیلا نہیں کرنا اس تکلیف پر صبر کرنا اتنا زال قمی نظم امور تکلیفوں کا صبر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت کی کہ بیٹے جب چلا کر اپنی چال کو اس کے اندر اگر پیدا نہ کیا کر کہ تو زمین کے اوپر چل رہا ہے پہاڑ کی بلندی کے اوپر نہیں چل رہا اور کہا جب بات کیا کر تو اس طرح بات نہ کیا کر کہ تیری آواز کے اندر ہاں ہاں اور پہ بلند ہنگی کا عنصر موجود ہو وہ تیری آواز جو ہے وہ سننے والے کامنوں کو بھدی معلوم ہو کہا کہ کے سب سے بدی آواز جو ہے وہ گدے کی آواز ہے اس صورت عہار میں مالک گئے کائنات نے ان پانچ غیروں کا ذکر کیا ہے جن کا علم مالک گئے کائنات کی ذات کے علاوہ کسی کو پاس نہیں ان اللہ ان دہ و نزیل الوریث کے مالک کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی مالک کو پتہ ہے بارش کب ہوگی اور کسی انسان کو اور مالک کو پتا ہے رحم مادر میں کیا ہے آج کل بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈاکٹروں کو بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ رحم مادر کے اندر کیا چیز موجود ہے تو میں آپ کے سامنے اس بات پہ رکھنا چاہتا ہوں رحم مادر کے اندر جو چیز ہے اس کا تعلق صرف انسان کی جنس کے ساتھ نہیں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی بلکہ رہن مادر کے اندر اللہ رب العزت اس بات کو بھی تحریر فرماتے ہیں یہ بد وقت ہے یا نیک وقت ہے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے اس کا ہدو کتنا ہے اس کی زندگی کتنی ہے ان ساری کی ساری کیفیات کا علم صرف اور صرف مالک کائنات کی ذات کو ہے اور دوسری کسی ذات کو ان چیزوں کا علم نہیں جا کا تعلق ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جنس کا تعین کر لینا یہ بڑی بات نہیں کہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے مہینے دو مہینے تین مہینے گزرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو بھی اس بات کا حضر ہو جاتی ہے کہ وہ حاملہ ہے اثرات کے ذریعے علامات کے ذریعے کسی چیز کا تعین کر لینا یہ علم غیب نہیں علم غیب یہ ہے کسی چیز کی اس تفصیل کو پانا جس کا علم صرف اور صرف مالک کائنات کی ذات کے پاس ہے اس لیے یہ دعویٰ جو ہے اس میں کسی قسم کا وزن موجود نہیں اور چوتھا غیر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا پتہ نہیں اس نے کل کیا کرنا ہے کل کیا کمانا ہے اور پانچویں بات جس کا علم صرف اللہ رب العزت کی ذات کو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی موت کہاں واقع ہوگی انسان کہیں مکوعہ بالکل صحت مند حالت کے اندر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے دو قدم اٹھاتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مر جاتا ہے اسی طرح کئی مرتبہ یوں ہوتا ہے ہنستا کھیلتا ہوا گھر سے باہر نکلتا ہے ہارڈ اٹیک ہوتا ہے وہیں پر موت واقع ہو جاتی ہے اور کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں سفر حج کے اندر وفاق آ جاتے ہیں جبکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے اپنے گھر کے اندر واپس پلٹنا ہے تو اس کا معنی یہ ہے انسان کی کل زندگی اس کی ساری کی ساری کیفی یاد صرف مالک کائنات کی ذات کو ہے اور کب سے ہے مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں ہوا عالمود کم ایز انشا تم من لاڑنی وائی دن تم مجنت بتونی وہ تم کو اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے وجود تھے اور وہ تم کو اس وقت سے جانتا ہے جب تمہارے ہمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا تھا اللہ رحمۃ اللہ دعا ہے اللہ ہم کو صحیح معنوں میں اپنی قدرتوں اپنی طاقتوں پہ یقین رکھنے کی توفیق دے اور اپنی ذات کے علاوہ کسی کے تصرف اور کسی کے اختیار سے ہم کو بے نیاز فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ رمضان المالک کے مہینے میں ملامین قرآن کو سمجھنے ان کو آگے پھیلانے کی توفیق بھی دے قالم صاحب عزید صور شہ سور احداب کے بعض مضامین کے حوالے سے اپنی چند صاحب کو حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ رب ہے اللہ جو کہا گیا الرحیم اللّہ صلی اللہ محمّ ولاء محمّن صلی تعالیٰ ابراہیم ولابراہیمد المجید اللہ مبارک اللہ محمد ولا محمد انکمہ وبار ابراہیم ولاء اللہ حمید المجید اللّہ ہمارے گناہوں کو مواف فرما اللّہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفا فرما اے اللہ ہم سب کی بےچینیوں کو دور فرما اے اللہ ہم سب کے دکھ در دور فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں امن و سکون کا نظول فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں راحتوں کا نظول فرما اے اللہ جتنے دکھ جتنی تلہیاں آئی ہیں اللہ سارے دکھوں ساری تلہیوں کو دور فرما اے اللہ جتنے گھروں میں نہ ہیں اللہ ان ساری نہ چاخیوں کو دور فرما اے اللہ جتنے بہن بھائی جتنے بھائی بھائی آپس میں ناراض ہیں اللہ ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے اللہ جتنے شور اور بیوی میں نہ ہیں اللہ ان نچاخیوں کو دور فرما اللہ جتنی بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد ہیں اللہ ان کی آبادیوں میں اضافے فرما اللہ جتنی بیٹیاں اپنے گھروں میں ناخوش ہیں اللہ ان کو امن و سکون نصیب فرما اللہ جتنے لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک سالِ رشتے نصیب فرما اے اللہ ان کو نیک سال رشتے نصیب فرما اے اللہ ہمارے کاروباروں میں برکت نصیب فرما اے اللہ جتنے محتاج ہیں ان کو غنی کر دے اے اللہ جتنے فقیر ہیں ان کو تونگر بنا اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اللہ دنیا بھر میں اسلام کی بالادستی کے لیے برصر پیکار مجاہدین کی مدد فرما وطن عزیز میں توحید کے قانون کو جاری و ساری فرما اللہ وطن عزیز کو صلیبیوں کے نربے سے رہائی نصیب فرما اللہ صلیب کو توڑ دے اللہ توحید کے جھنڈے کو بلند فرما